اور جب پیٹھ پھیرے توزمے میں فساد ڈالتا پھرے اور کھیتی اور جان تباہ کرے اور اللہ فساد سے راضی ہو.